کہ گر نواخا ہی جے پیشے وہ برے اس قسم کی کوئی چیز وہاں سے نہیں ملے گی گر نئے کیلکش گرے رے تندرست بجلیوں کی کڑک ہے گرج ہے یہ چیز وہاں تمہیں ملے گی یہ سورج چاہتے ہو مسیحی کے نوا وہاں چاہتے ہو کوئی وہاں یہ نہیں ملے گی نیشتر اندر دلے مغرب شرت دستیں چلی پا احمد بار حرم آ کے بر تر ہے ہرم بت خانہ کا خدا کا انکر ہو گیا نا اس لیے اقبال بخت وہ تو اس کو تو بت خانا کہے گا لیکن دیکھتے محبت کتنی ہے آنکھ بر خانہ صاف اور یہ ہے اس کا کل بیو مومن کا اچھا اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ خیش را نارے آ نمرود سوچ زا کے بستانے خدیل از آج رست اسی نے جو بت خانہ تعمیر کیا ہے اس بت خانے کی آگ میں اپنے آپ کو جلا اور اس طرح سے اس کو حرم میں تبدیل کر کے خرید بن جا یہ ہے کرنے کا کام اقبال نے یہ کیا ہے اس کا فلسفے کا نشے کا وہ فلسفہ لے کے قدرت جبروج جلال کا اس کو جو امتزاج دیا ہے نا اس نے آگے جمال سے وہ یہ اس کے بتخانے کو اس نے حرم میں تبدیل کیا ہے اقبال یہ تھا جو وہ چاہتا تھا کہ اس آگ کے شولوں کو گلزار خلیلی بنا دے اس طرح سے اس نے یہ کیا ہے یہ تھا اقبال کا اور نٹشے کا تعلق اب چلیے ہم آگے چلتے آس ہوئے اپنا مختلف پلانٹ سے یہ آگے اس کی حدیں پار کر کے اور آگے چلا گیا ہے ابتدا میں کچھ تھوڑے سے تمہید فنسفے کی ہے اور وہ یہ یہ فلسفہ بھی حقیقت میں ریفلیکشن ہے نقشے ہی کے خیالات کا ہر کجا استہ بد و نبود اس کائنات میں جہاں دیکھیے ہر جگہ بینگ اینڈ نون بینگ کا ایک لڑائی چلی ہوئی ہے ابھی وجود ہے ابھی وہ عدم میں ہے پھر وہ وجود میں آتا ہے پھر وہ عدم میں چلا جاتا ہے یہ ایک مسلسل جنگ ہے وجود اور غیر عدم کی بد و نبود کی کس ناند سر چرخے کبوت یہ چرخا کیا ہے کچھ سمجھ میں بات نہیں آتی ایک مسلسل جنگ ہے بود و نبود کی ہر پا مرگ آبرد پیغام زیس یہ بھی نہیں ہے کہ موت آگے کس کا ختم ہوا اس موت کے بعد اس میں سے ایک نئی حیات پیدا ہوتی ہے خوشاں مرد مرگ چیز مرگ تو پیغام لگتی ہے ایک نئی زندگی کا ہر کدا مان ان کے بعد ارزا حیا بے سباتو ہو بات تمنا سبات بہت اچھا ہے چشم من صد عالم شش روزہ دی یہ جو تھی یہ عالم شش روزہ یہ ہے نا یہ ٹائم اینڈ سپیس کی دنیا یہ میں نے سینکڑوں دیکھ لیے تھے کا حبے ای آئنات آمد پی میں پہنچ گیا آخری حد جو تھی اس کائنات کی, اس کی کائنات کی وہاں پہنچ گیا آنسوئے اب جا رہا ہے نا یہ اس کی حد پہ, پہ پہنچ گیا وہاں کیا کیا کیفیت تھی ہر جہاں راہ ماہوں پروین دگر وہاں جتنی بھی عالم کائناتیں تھیں ہر ایک کے لیے الگ الگ ماہ پروین زندگی را رسم و آئن دیگر وقت ہر عالم رواں مانند زو دریا کی طرح وہ ٹائم کا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ تو مانتا ہی ہے رواں ہر وقت جو رہنے والا ہوتا ہے دیر یاز ہی جاؤ آ جاؤ تم دراؤ یہاں آہستہ آہستہ چل رہا ہے وہاں تیزی سے چل رہا ہے لیکن وقت کا دریا ہے کہ ہر وقت بہ چلے جا رہا ہے سال ماں این جا مہے آن جا دمے یعنی کیفیت یہ ہے کہ جسے ہم سال کہتے ہیں اس کے اس جہان کے اندر وہ ایک مہینے کے برابر ہے اور آگے بڑھ کے وہاں دیکھیے تو ایک دم کے برابر ہے ایک ای کے برابر ہے دیش ای عالم بآں عالم کمیں جو ہمارے ہاں زیادہ جس کو ہم کہتے ہیں وہاں وہ کم نظر آتا ہے یعنی سارے لئرز وہاں بدل گئے اس ٹائم اینڈ سپیس کے جو ہماری اس دنیا کے ہیں اپنے ماں اندر جہانے زو در جہانے دیگر خار و زم یہاں بڑی چالاک بنی پھرتی ہے یہ اس دنیا میں جاؤ بٹی بن جانی بات یہ برسہ کی جہانیں چون و چند یہ جو تھی کائنات کی حد ہماری ٹائم اینڈ سپیس کی حد اس کی آخری حد کے اوپر بود مرد با صدائے درد مند اب سدائے مردے با صدائے درد مند اس میں کوئی شبہ نہیں صاحب اس کے پڑھنے سے نظر آتا ہے کہ کس قدر اس کے, اس کے سینے میں درد اور کاغذ کی طرح کی صاحب عجیب شاعری حجیز کی اس کا فلسفہ ہے حالانکہ یہ کانڈ سے بھی اونچا چلا جاتا ہے جو ان کے یہاں سب سے بڑا فلاسفر ہے لیکن وہ بڑے خشک ہیں اپنے ہاں لکھنے میں یہ جو چیز ہے اس کے یہاں موسیقی ہے شاعری ہے اگرچہ جو جہاں آ کے پھر امتزاج ملتا ہے ہمیں وہ بربوسان میں ملتا ہے بربوسان کا فلسفے کی کتاب جو ہے وہ بڑی چاندنی کی طرح ٹھنڈی اور پرانی ہے یہ جو ہے اس کی تیزی بالکل جون مئی جون کے سورج کی تیزی ہے اس کے اندر سے. لیکن ہے بڑی شاعری اس کے اندر ایک شعر میں ساری بات کہہ رہی ہے اس کے لیے دیدہ ہوں اوقاد تیز تر انٹلیکٹ کا جہاں تک تعلق ہے اس قدر تیز تلے ہوں لیکن اس کی پیشانی جو ہے شاہد سوزے جگر وہ اس کے سوزے جگر کی وک شاہد ہے بس یہ ہے جی دی نقش دیدہ ہوں اب اقاداب تیز تر شاہد تلے تے شاہد شاہدے, شاہدے جگر دم بدم سوزے درون ہو فضود بر لبش بیتے کے صد بارش ایشور وہ ایک شیر کے سے سو دفعہ پڑنا چاہیے اور یہ واقعہ اس شیر کے اندر اقبال پورے نقشے کی ساری تصویر دیا گیا ہے یہ شخص نٹشے کی نہیں بلکہ جسے یہ کہتا ہے نا کہ جو شخص سوزے آرزو سے تڑپتا ہے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ ہے نقشے کو اس نے ایٹ زیرو ایٹ ڈبل او ہمارے اچھی بات نہیں ہاں آ گیا پیچھے ایک شہر کے اندر جی یہ ساری بات کیا گیا نہ جب نہ سر نہ ہورے نہ خداوندے کفے خاکے کفے خاکے کے می سوزز یہ جی جانے آرزو مندے جس کی یہ کیفیت ہے اس کو تو نہ جبریل نہ فردوس نہ حور بلکہ خدا بھی اطمینان نہیں دلا سکتا تھا. وہ کفے خاک کے جو جانے آرزو مندی سے جل رہی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی چیز وجہ اطمینان نہیں بنتی تو یہ ہے جی مندر انہیں گفت نہیں دی مانا کی گفت اب آگے رومی ہے اس کی ڈسکرپشن جو دیتا ہے اچھی ڈسکرپشن ہے گفت رومی تو پیور ہے سمجھتی بیسل ای فرزانہ اے المانویز انہوں نے کہا نا دیوانہ کی, دیوانہ کی دیوانہ ای فرزانہ اے المانویز درمیان ای دو عالم جائے اوست یہ علی اقبال کی ڈسکرپشن ایک سیک درمیانے ای دو عالم جائے اوست نغمرینا اندر نائے اوس نغمہ دیرینا وہی حلج والا بات تو یہ انلحق کی کہتا ہے لیکن انداز کہنے کا اور ہے بان ای ہللاج بے دارو رسن نو دیگر گفتہ آن ہر سے کوہن اس نے تو جس انداز میں تھا وہ کہہ دیا تھا کہ الحق میں خدا ہوں ارے خدا ہے وہ کہتا ہے یہ غلط چیز ہے یہ فوق البشر یہاں ایک ایسا ہوگا کہ جو خدا کی صفات کو لیے ہوگا وہ ہوگا خدا یہ ہر کہہ جو ہے تمہارے ہاں کا یہ ہلاجیت لیے ہوئے یہ خدا نہیں ہے نو دیگر گفتہ خاں حرف پہن ہرف دے دا کو افکارش کارش عظیم غربیاں از دے گفتارش دینیم ہم نشی بر جذبے وہ کہ بول رہے مشکل یہی تھی کہ اس کے دور کے جو اس کے رفیق یا اس کے دور کے کنٹمپریریز تھے وہ اس کے جذبے کو سمجھ نہیں سکے انہیں اس پہ عمر ہی نہیں ہوتا وہ جان ہی نہیں سکے کہ بات کیا تھی جو اس کے اندر تھی بندہ مجذوب رام مجنوش مرد اب یہاں آ گئی صاحب ایک بات اقبال اس کو مجذوب قرار دیتا ہے پاگل قرار نہیں دیتا اب مزدور اگر ہمارے ہاں کا تصور پہلا مجلوب ہے تو وہ تو مہا پاگل ہوتا ہے لیکن یہ اس کی رعایت کر رہا ہے کہ اسے دیوانہ نہ قرار دیا جائے مجلور قرار دیا جائے آ کے نا آد عشق و مستی بے نصیب چل آگے نا وہی اقلا عشق کا قصہ جو کلا آتا ہے انہوں نے کیا کیا نبزے دادند طبیب نبز ہوں داد در رنگ طبیب کے معنی طبیب ریو رنگ فریب دھوکہ طبیبوں کے پاس دھوکے فریب کے سوا ہے کیا وائ مجزوبے کے ذات اندر فرنگ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ مجذوب کیا ہوتا ہے غور مجذوب کو پاگل قرار دے دیتے تھے کبنسینا در بیاض بل نے حد کبھی کے پاس اسے لے گئے اس نے بیاض کھولی دیکھا رگ زند یا حب خواب آدر دے حد یا اس نے اس کی بلڈ پریشر ہائی بلڈ پریشر سمجھ کے فصل کھول دی یا اس کو سینیٹریز دے دیے کہ ذرا اس کو مسلطن چیزیں دے دی کہ پاگل کا علاج کیا جائے بور حل لاجے بشہرے خود غریب اپنے گھر کے اندر وہ اجن جیت کا بےچارا ناج جانج ملا بردو کشت ہو رہا تبھی یہ تو ہوا ملا بھی آدمی تو وہ گر ملہ ملا تو اس نے بار بھی آیا تھا زمانے میں سب تریسا کی قوت ساری ختم کر کے رکھ دی تھی اس نے نقشے نے جان ملا بردو کش ٹو رہا تبھی مردے رہ دانے نرود اندر فرنگ اور فضول شد نغمہ اش از چنگ جو جو اس کا علاج کیا انہوں نے اتنا ہی زیادہ اس کا وہ چھوڑتا وہ بڑھتا چلا گیا راہ راؤ راہ کس نشاں از راہ نداد وہ تھا او اتحاد اب یہاں واردات جو ہے وہ تصوف کی اصلاح لے آیا ہے کہ جس کو اس کا پاگل کہتے تھے وہ حقیقت میں واردات فل تھی اس کی نقد بولو کس ایار پورا نہ کرد وہ تو خال سونا تھا کسی نے کسوٹی پہ قص کے دیکھا ہی نہیں ہے کہ وہ تھا کیا کار دانے مرد کار پورا نہ کرد کوئی سمجھدار وہاں نہ تھا کہ اس کو کام کا का آدمی بنا دیتا آش کے در آہ خود گن گشتا بہت اچھا شہر ہے بہت اچھا مثر اس ڈر آہ خود گنگتا ہے ساد کے در آہ خود گن گشتا ہے کیا گیا مست یہ ہر ججار یہ راش کسٹ اک بار تو سبو میں یہ چاہتا ہے نا کہ یہ اگر پاگل ہو تو ہر روجاج کو پھر توڑے گی اس نے بڑی حسرت سے کہا ہے نا کہ وائے سنگے کے سنم گشتوں بمینا نہ رسید ہر ہر رجاج شکست از خدا بے بری دو ہم از خود گو بس یہ ہے اس کا نا. خود از ہم گزست یہ اقبال جو ہے وہ اس مقام پہ لے جاتا ہے کہ سدرائی خارو خسے چمن مشاو منکر او اگر شوی منکر خیشتن مشاؤ اور وہ اگر وہ خیشتن کا منکر نہیں ہے نا اس کے لیے یہ امید ہے کہ وہ پھر اس کا اقرار کرے گا کیونکہ اگر ذات کے اوپر ایمان آ گیا ہے نا تو ذات کے ایمان کے اوپر خدا کا ایمان لانا منتلی نتیجہ ہے اس کا اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اس کو ایک آبجٹیڈ اسٹینڈرڈ چاہیے اس لیے وہ یہ کہتا ہے منکرے ہو اگر شوی منکرے خیشت نشہ ہو یہاں سے امکان ہے تمہارا پھر وہاں پہنچنے کا نٹشے کا نٹشے کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے آج خدا بے گرید والی بات کچھ نہیں زیادہ نہیں تھی آ سکتا تھا وہ ہم اب خود دبست. وہ اپنے آپ سے من کر ہو گیا وہ تلاش میں رہا کہ کوئی فوکل بشر جو ہے اس طرح سے بائی کا, کا کہیں جا کے آئے گا اپنے آپ سے اس نے نہیں سمجھا کہ یہی ہو سکے گا خاص تا بچش میں ظاہری اختلاط کاہری با دل بری بینت بچش میں ظاہری یہ تھی اس کی غلطی بڑی عجیب تنقید ہے جی اقبال کی فلسفے نقشے پہ یہ چیزیں دل کے اندر دیکھنے کی ہوتی ہیں محسوس پیکر تم دیکھنا چاہتے ہو اس قسم کا وہ محسوس انسان دیکھنا چاہتا تھا نا اس انداز کا خاص تا از آب و دل آئے برشائے کم کشتے دل نایت بروں واہ واہ واہ کرتا آ جب مقامی کی مریاست جس چیز کی تلاش میں وہ تھا وہ حقیقت میں مقامی کمریا تھا وہ کوئی اس کو بتایا نہیں کس نے اور اسی لیے اس نے اقبال نے پھر کہا تھا نا کہ اگر ہوتا وہ محضوب فرنگی اس زمانے میں تو ایک بار اس کو سمجھاتا مقامے کی گریا کیا ہے یعنی بات جو اس کے ذہن میں آ تھی کہ اس قسم کا کچھ ہونا چاہیے اب جو وہ چیز تھی یہ اسے بتانے والا نہیں تھا کہ یہ خدا کی صفات حد بشریت کے اندر منقص ہوں گی جس ذات کے اندر وہ ذات ہوگی جو تم تب کر جس کی تلاش میں تم مارے مارے پھر رہے ہو یہ ہے مقامِ کی بریعت. یہ چیز اس کو بتانے کی تھی باتر رسالت ماپ کا اس وقت اس کے سامنے آ جاتا نا کبھی وہ اس طرح نہ بھڑکتا آچے اونچوئے مقامِ کی بریاست ای مقامت عقل حکمت ماوراست یہی کے ذریعے سے مل سکتا تھا زندگی شر ہے اشارات خود اس لا از مقام آتے خودی لیکن وہ بھی لا کے اندر ہی رہ گیا تھا او با بالاد اللہ نفت از مقام ابد ہو بے گانا رفت یہ ہے ساری چیز یہ ابد ہُو ہے رازی جب تک خود سپردگی نہیں ہوتی صفات خداوندی کے سامنے اس وقت تک انسان اپنے اس آبو گل کے مقام سے اونچا جا نہیں سکتا یہ ہے مقام اب جس سے وہ بے جانا رہا بات ہم کنارو بے خبر آہا. اسے بڑا پیار ہے اس کے ساتھ کیفیت یہ ہے کہ وہ خدا کی تجلی کے ساتھ ہم کنار ہو رہا تھا وہ لیکن خبر کا بڑا اچھا مسئلہ ہے دور تر کیوں میوا اد بے خجر ہاں ہاں ہاں ہاں <تصفح> کیا صورت جشمی ہے کیا صورت ہے خوبصورت جشمیر حالانکہ اسی اسی اسی جڑ کا یہ پیدا کرتا ہے لیکن جڑ بالکل بے خبر ہے کہ اوپر کیا لگا ہوا ہے واہ واہ, واہ واہ چشمے رو جز روئے آدم نہ وہ آدم کے اندر یہ دیکھنا چاہتا تھا مافاقل بشر آدم نے دیکھنا چاہتا تھا نارا بے با کانا زگ آدم کار لمدہ لم د فردا سی ورنہ او از خاکیاں بیدار بود یعنی یہ ہے اس کی غلطی کہ خاکیوں سے بیدار ہے اور خاکیوں کے اندر ہی اس کو تلاش کر رہا ہے ورنہ او از خاکیاں بیدار بود مثل موسا طالب دیدار بوت واہ واہ کاش بود در زمانے احمد طے کاش یہ جی امام محمد سرنجی کے زمانے میں ہوتا اقبال کو بڑی عقیدت تھی مجدد الفسانی سے اس لیے وہ کہتا ہے کاش بو در زمانے احمد تا رسید بر سرور سرمدے آپ نے دیکھا یہاں کتنا یہ رعایت مدارس کی راختیاں ہے اپنے متعلق اس نے یہ کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو ایک بار اس کو سمجھاتا صرف یہ تھا اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر زمان احمد میں ہوتا تار تارسیدے پر ضرور ہے احمد ہے وہ اس کو کچھ بہت اچھا ہے اس میں کر کے بناتے بہت اچھا اس میں رکھا ہے اس میں اقبال کا تعلق صرف فکری ہوتا اس کے لیے یہ مشکل تھا کہ یہ اس کو مقام پہ پہنچا دیتا سارے سیدھے مرد ثرورت سرمدے اکلے او باخیش تن در گفتگو وہ اپنے سے آگے جا ہی نہیں سکا ہے انسان سے آگے بڑھ نہیں سکا یہ رومی بتا رہا ہے نا سارا کچھ تو یہاں آ کے رومی اس کے کہتا ہے کہ اکلے او باخیش تن در گفتگو وہ آپ نہ اور دیکھا دیوانہ ہمیشہ اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے بڑی خوبصورت بات ہے یہ کہنے کی پاگل اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے وہ جگہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے کہ رہے خود راہو راہے خود نے گوشت چاند اپنے چلیے پینڈا خوڈا ہوگا سا راستہ ٹھیک رستہ سڈا ہی ہے گا بڑی عمدہ یہ گریز آ جی تصویر کے بار وہ آگ پاخیشت گفتگار گفتگو اس کو اپنے آپ نے گلا کر دیا ہے <laughs> تہ <تصفيق> خود رو کے راہے خود نے پوس سے چل یہ خود پہلا ٹھیک ہے پیش نئے گامے کے آمد آم اکاؤں کندرو بے حرف نی روئے کلام یہ مصرا رومی کا ہے جی। کہ جہاں حرف کے بغیر کلام کھودتا ہے اس مقام میں چلے بڑا خوبصورت مصرا ہے یہ سے ماورا لے جانا مادی اسباب سے کندرا بے حرف میر اے کلام اب دیکھیے نا خدا کی طرف سے جو رہی آتی ہے اس کے متعلق جتنی باتیں ہو رہی تھی لمبی چوڑی کہ سار وہ بل لفظ ہوتی ہے یا مانوی وصیت اس کے ہوتی ہے اب اس کے بڑی خوبصورت انداز میں اس کو طے کیا ہے کہ کلام وہ ہوتا ہے بے حرف میر اعید کلام اب آ گئی جی آنسو اخلاق سے آگے جنت الفرا اس کی طرف آ گئے در گزشتم ادحدے کائنات پاندم در جہان بے جہاد جہان بے جہاد قرآن جو اشارے دیتا ہے جی دی جنت کے متعلق کو جو کہتا ہے نا کہ وسا کارز سماوات والارد تو اس کی وسط کائنات کی وسط کیسی ہے تو بے جہاد تو ہو نہیں نا کسی مقام میں تو لوکل لوکلائز نہ ہو گئی نا وہ جو تھی اس کی تو ویسے ساری کائنات کی ویسے بتا رہا ہے نا وہ تو وہ جہانے بے جہاد ہے بے زمین بے این جہاں فارغ از نہار است این جہاں پیش او کن بیل ادرا کم فصور مل چل ابل والی گل تو ختم ہوئی ہوتی حرف من از مانی بمرد بہت اچھا مشرا ہے بہت اچھا مشرا ہے ہر فیمن فیم بد واہ واہ واہ واہ با زبانِ آب و گل گفتارِ جان جان کی باتیں اور زبانِ آب و گل سے کرنا کیا کہتا ہے خوبصورت در قفس پرواز بھی آئے گا مشکل ہے یہ تو آبدل کا کفق ہے اس کے اندر زبان پھنسی ہوئی ہے اس کے گفتار جان مشکل ہے اندر کے اندر جہان دل نکال اب آ پھر وہیں جنت کو جہان دل اس نے کہا ہے نا یہ اقبال نے بھی یہ کہا ہے نا کہ وہ, وہ جنت جو ہے وہ اسٹیٹ ہے اسٹیٹ آف مائنڈ ہے اسپیشلائز نہیں ہے اند کے اندر جہان دل نگر تاز نور خد شوی روشن بسر تیسٹ دل اب آ اپنا فلسفہ اس کا یق آل میں بے رنگ و بوس آل میں بے رنگ و بوس بے چار سوس سا کے نو ہر محضا سیارست دل آلم احوال و افکارست دل اب حقائق تا حقائق رفتہ عقل عقل تو یوں جاتی ہے نا کے بعد ایک دوسرے تھاٹ سے سیرے ہوں کیونکہ میں نے دل دل کا سیر جو ہے بے جادا ہو رفتار ہو نقل یہ جتنی چیزیں منقول چلی آتی ہیں ان سے بھی الگ راستہ بھی نہیں اس کا ہوتا ہے رفتار بھی اس میں نہیں ہوتی عقل کی طرح نہیں ہے کہ وہ منطق سے وہ سبرا کبرا قائم کرنے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے یہ بات نہیں وہ تو حقائق دار حقائق چلتی ہے لیکن دل جو ہے یہ وہ عشق جس نے طے کر کہ اس کے تمام وہی اس کا فلسفہ جو چلا آ رہا ہے پرانا. جی یوں ہی چاہیے ساکن و سیار اس نے جو کہا ہے کہ فلسفے کے اندر یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے وہ کنٹینیوس نہیں ہو سکتی اگر اس میں تسلسلی ہو تو اسے کوئی پرٹیکولر سٹیٹ آف مائنڈ نہیں کہہ سکتے اسٹیٹ پرٹیکولر کہنے کے لیے اس کو دوسری اسٹیٹ سے جڑا کرنا پڑتا ہے تو جب آپ اس کو دوسری اسٹیٹ سے جڑا کرتے ہیں تو اس کو یہ اپنے تصور کے اندر کتنے وقت کے لیے ساکن تصور کر لیتے ہیں یعنی ویسے تو یہ جو ہے سسن تو اس میں ہوتا ہی نہیں جی یہ جو تھاٹ کی کنٹینیوٹی ہے اس میں سسن نہیں ہوتا لیکن انہوں نے ایک ٹرم اس کی جو سٹیٹ دی ہے نا دا سٹیٹ آف مائنڈ تو اسٹیٹ تو اس کو پرٹیکولرائز کرنا پڑے گا نا آپ کو تو اس پرٹیکولرائز کرنے کے لیے فلاسفی کی زبان میں اتنے وقت کے لیے سسن آف اسپیڈ جو کنٹینیوٹی جو ہے اس کو یہ تصور کر لیتے ہیں اس طرح سے اس کو یہ ساکن کہتے ہیں اور پھر کہتا ہے نا کہ سیار بھی ہے یعنی بجک وقت ساکن اور سیار ہے نا کہ ہے تو وہ ان سیسنٹ کنٹینیوٹی آف تھاٹ لیکن کیونکہ ہم اس کی ویریس اسٹیٹس قرار دیتے ہیں مائنڈ کی اور سٹیٹ کو ہم کو پرٹیکولرائز کرنا پڑتا ہے اس لیے اس اعتبار سے تصور کرنا پڑتا ہے کہ اتنے وقت کے لیے وہ ساکن ہو گیا ہوا تھا اپنے تیار ہونے میں اس لیے یہ ساکنا تیار رہتا صد خیال جو دیکھیے اس میں کس طرح ڈفرینشیٹ کر صد خیالوں ہار جگہ دیگر جداست ای بگردوں آشنا اور نارغاز کسم بورڈ کہ گردو آشناس بر یمینیں آخیا نارساست یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اس کے رائٹ کی طرف ہے وہ اور اس کے لیفٹ کی طرف ہے اس کو اس نے ڈسکس کیا ہے اپنے سکس لیکچر میں بھی کہ یہ تھاٹ جو ہے کوئی اس کو نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے رائٹ کی طرف ہے یا لیفٹ کی طرف ہے یعنی اسپیس سے ماورا ہو گیا نا وہ تھاٹ کو اسپیس کے اندر یہ گھرا ہوا نہیں مانتے اس لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس عالم میں آگو گل کی پیداوار برین کی پیداوار نہیں ہوتی وہ برین جو میٹیریل ہوتا ہے نا تھاٹ اس کی پیداوار نہیں ہوتی کیونکہ اس کی پیداوار اگر ہو تو اس کے لیے آپ اسپیس اس کو دینی پڑے گی اور اسپیس میں بتانا پڑے گا کہ اس پرٹیکولر مومنٹ میں وہ میرے دائیں جانب ہے یہ میرے دائیں جانب ہے یہ اس نے اس میں بھی یہی لفظ استعمال کیے ہیں آن مائی رائٹ اور مائی لیفٹ تو تھاٹ کے متعلق مطلب تو آپ نہیں کہہ سکتے نا کہ وہ میرے ج... اگر وہ جسم کے اندر ہے تو کہاں ہے اس وقت تو جب اس کے لیے کہاں آپ نہیں کہہ سکتے تو سپیس میں تو وہ ہو ہی سکتا اور کیونکہ جب وہ سپیس میں نہیں ہے تو جو میٹر کا پروڈکٹ نہیں ہے یہ ایک دلیل دیتے ہیں کہ تھٹ جو ہے مٹیریل برین کا پروڈکٹ نہیں ہوتا بر آن خیال ہر ساتھ گولڈر ہے دائیں کی طرف ہے یا بائیں کی طرف ہے یا سرور قائد از دیدار دوست یا دل کیا ہے ایک سرور ہے ایک اسٹیٹ ہے ایک کنڈیشن ہے کہ جو دوست کے دیدار سے وہ حاصل ہو جاتا ہے یا آ جاتا ہے وہ سرور کے عائد نیم گامے از ہوائے کن اوس نیم گام از ہوائے کوس بات کے تو بیدار باشن یا بخاب دل ببین بے آئے آپ کا جہاں راؤ بر جہان دل چنا دل کے متعلق تصور دے کے کہتا ہے کہ وہ جہان جو ہے اس کو وہ یوں سمجھا کہ وہ جہان دل ہے منچی گوئم سانچ نائے درخار جو قیاس میں نہیں آ سکتا میں اس کے مطلب تمہیں بتاؤں کیا کہ وہ کیا ہے بس یہ سمجھ لو کہ وہ جہاں جو ہے جہاں دل ہے بھائی گل مجھے اندراں آن عالم جہانے دیگرے اصل او اص ان فکانے دیگر اصل ہو اص ان پکانے دیگر بہت اچھی بات ہے لا سوال ہو ہر زمان نا دیگر نائے اندر گہموں آئے در نظر کیا بات ہے ہے آپ کو پتا ہے نا یہ فکر کے مقابلے میں نظر لاتا ہے ہمیشہ فکر تو انٹلیکٹ ہوتی ہے اور نظر وہی اس کی ٹریکلیس وے آف برڈ جس سے یہ دیکھتا ہے اپنے خطبے میں لکھتا ہے وہی عشق کی جو نظر ہوتی ہے اس کو نظر کہتا ہے نہیں وہ مقل کا اصل کی روح سے نہیں ہو گریس میں گریس میں آ سکتا صرف نظر کی روح سے آ سکتا ہے ہر جمع ارا کمالے دیگرے ہر جمع ارا جمالے دیگرے روز گارش بے نیاز از مہرو ماہو مہر گنجن اندر ساہتے او ستےر اس کی سپیس جو ہے اس کی وسط جو ہے اس کے اندر یہ ساری کائنات سما سکتی ہے خرچ در گئے آید آئے دو برو پیش اذا ق دل بروئد آرو قور اس کے دل میں اس کی آرزو پیدا ہو جائے وہ سامنے آ جاتی ہے در زبان خود چساں گویوں کی چیز جہانے نورو جہان جہانے این جہاں نورو حضور زندگی بہت اچھا جی زندگی کیا ہے کہ لالا ہا آسو در تو سار ہا نہر کر بندہ در گلزار ہا تجری مندہ پہنچا ہے سرخ و پید و قبول آز دمیں خود دوسریاں اوڑا کشو <تصحیح> پانی سے نہیں ہوا سے نہیں ہز دمیں خود دوسریاں اوڑا کشور آب ہا سیمی ہوا ہا امبری قصر ہا باقا ہا کثر ہا با قبا زمردین باندہ ہے ٹھیک ہے جی زمردین قصر ہا با قبا ہا اے زمردین خیمہ ہا یا کوری تناؤ شاہدان با تلا آئی نہ تاب خوبصورت مشرا ہے گفت رومی اے گرفتاری خیاس درگزر از اعتبارات حواس فلسفے کی اصطلاح میں اعتبار ہر ریلیٹو چیز کو کہتے ہیں ایبسلیوٹ مطلق ہوتا ہے اور اعتباری چیز اضافی چیز جسے کہتے ہیں نا اسے اعتباری کہتے ہیں یہ جتنی ورلڈ آف سینسز ہیں اس میں ہر چیز جو ہے وہ کہتے ہیں ریلیٹو ہوتی ہے ایپسلیوٹ نہیں ہوتی ایبسلیوٹ ہوتی ہے ماورائے ہواس ٹوٹ جسے ہم کہتے ہیں سجن کار ہائے خوب ہاں نیش بد آدوز ای گردن ویش <تصفح> کار ہائے خوب وشن جو ہے وہ جنم بن جاتا ہے خوب جو ہے وہ وشن بن جاتا ہے یہ اے غلط ہے جی ای کے بی کثر ہائے رنگ رنگ اسلش از آمالو نئے از خشت و رنگ خشت و سنگ بہت اچھا جنت کے متعلق بات صاف کر گیا نا کہ وہاں کے وہ جو جتنی محل وغیرہ ہیں وہ یہ زمرد و یاقوت کے وہ نہیں ہیں تو وہ تو آمالی ہی ہیں انسان کے جو اس سے بنتی ہے امن سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جانل یعنی میں آنچ خانی کوسرو گل مانو پور جلوائے ای عالم میں جذب و سرور بس صرف یہ ہے زندگی ای جاز دیدہ رستوں بس ذاؤ کے دیدہ رستوں گفتہ رستوں بس اگی گل نہیں کہہ سکتا یہ تو اپنا ہے نہیں اس کا یہ اپنے یہ سارے پلس پہ اس کے اپنے ہاں جی کیا خیال ہے وقت ہے یہ بس کریں یہ اس کے بعد جی آتا ہے کثر النساء اب جنت میں چلا گیا ہے نا کثرے النساء یہاں یہ لے آتا ہے یہ اور اس کی خصوصیت یہ تھی جی شرپنسا یہ نواب خان بہادر کا بیٹا تھا نواب عبدالسمد خان شاہ عالم کے زمانے میں پنجاب کا گورنر تھا عبدالسمد خان تھا جس نے یہ بندہ بہادر تھا جو سکھوں کا اس کو گرفتار کر کے اس نے کہا تھا شاہ عالم میں کہ اس کو زندہ بھیجو اس نے وہاں زندہ بھیجا تھا تو سکھوں کو تو اس کے خلاف بڑی برخاست تھی یہ عبدالسمد خان کی یہ بیٹی تھی ایک شرف النساح تو اس نے ساری عمر تجرب میں گزاری پر اور ہمیشہ تلوار ہاتھ میں رکھتے تھے تلوار کے لیے کام بھی کرتی تھی وہ سمبل تھے کام کرنے کا دور تو وہاں مردوں کے مرد کچھ نہیں کرتے تو اس کے میں تلوار سے اور اس کا کیا کرنا تھا تو اس نے مرنے کے بعد بھی یہ اپنی ماں سے کہا تھا کہ میری سادہ سی قبر سچی سی رکھ چھوڑنا اس کے اوپر تلوار اور قرآن رکھ دینا تو وہ تاریخ میں ہے کہ یہاں تھی اس کی باغبان پورے کے قریب اس کا مقبرہ اس پہ یہ رکھا ہوتا تھا تو سکھوں کی بادشاہی میں اٹھارہ سو چھیالیس میں انہوں نے پھر وال مقبرے کو بھی بسمار کیا تھا لیکن بہرحال وہ قرآن اور تلوار وہاں سے یہ لے گئے تھے تو اقبال کو تو قرآن اور تلوار جو رہے گی اس سے تو عشق ہے تو اقبال نے صرف اس چیز سے لیے شرف النساء کو لیا ہے یہ کیونکہ اس کے نزدیک حسل زندگی تلوار اور قرآن ہے اس اعتبار پہ یہ بات اس نے یہ پیش کی ہے شرف النساء کے لیے ویسے بھی اگر نیمت طور بھی تھی تو بیٹی یہ اس دور کے اندر یہ بات جو تھی کہ تلوار کے ساتھ قرآن اور قرآن کے ساتھ تلوار ہونا چاہیے جس دور میں یہ ہے آپ اندازہ لگاؤ نا جو عالم کا زمانہ جو ہے اس دور کے اندر کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو جانا یہ خیال آ جانا خیش ہے بجائے شیش بڑی چیز ہے گفتنی کا شانہ از لالاب آ کے می گیرت خراج از آفتاب آ ہا مقام ای منزل ای کاقے بلند پوریاں بر در گہش احرام باندھ واہ واہ واہ احرام باندھ جی پوریا آہ در در گہش احرام بند اللہ اللہ کس مقام پہ پہنچ کے یہ شخص باد دیکھا نا جس کے مطلب اس کے دل میں ایک عقیدت مندانا عشق ہوتا تھا اس کے لیے کہاں پہنچتا تھا یہ کہنے کے لیے یہ سب کچھ سرگرمی آدمی کر سکتا اس لیے کر سکتا شرف انسہا ہے در درگہش کیفیت ہے احرام بند یعنی اس کے کاشانے کو کابا بنایا ہے اس کعبے کے طباف کے لیے خورے اتر رہی ہیں آرام باندھے ہوئے اس کے دروازے کی اوپر اللہ جیتا رہا اے تو دادی سال کا را ج با پوچھتا ہے اس کا ہے یہ مقام گفت شانے با بام ہم نواز اس کا کیا پوچھتے ہو سر اتھونا تو کبوتر جوڑا ہے وہ بھی مرغی نیندو کرنا پہنتا ہے واہ واہ واہ کز میں ماں این چنی دوہر نزا خیش ماں در این چنی دختر مزا خاک نہ ہو رز مدارش آسماؤ کسم داند رازے او را در جہ آؤں سرا پا و کو و درد و دار ہاک میں پنجاب را چشم و چاول آخروں میں دودا عبد السمد فکرے رو نقشے کے ماند کا تا ابد کاپ می سوزد وجود از تلاوت یک نفس فارت نبود در کمر تیغ درو قرآن بدست تن بدن ہو شو ہوا سلح کھلوتوں شمشیروں پرانو نماز اے خوشاں عمرے کے رفتر آؤ مر لبے او چور دھمے آخر لذیق سور مادر دی دو مشتاق نہ دی اگر از راز منداری خبر سوئیں شمشیرو ہی قرآن نگر اور کیا ہے اس کا شعر عین دو قوت خاصے یک رنگ کائ نا سے زندگی را میں ختم ہے سا یہ میں کہتا ہوں یعنی اس سے کم اور اس سے بہتر الفاظ میں بابل نہیں کی جاتی تین دو پور ہاتھوں گا سب سارے آ گیا ہے چار دن ہیں مسئرے کی جاتا ہے ہاتھ یہ ہے مقامات پہ آتی ہے ہاتھ گرم آئی محرم ہم گنی آنند کے نیز ہر نس دے محرم بو دوس وقت رخ تک دارم کی سکھند ماں سے کہہ رہی ہے تو وہ بو آ رہا جدا مکن ہر سے کے میں گوئم بنے قبر من بے گنب دو بے منہ میں نہ تیز با قرآن بسست تربتے مارا ہمیں سامان بسستر ذری قباب قباب کو باقی جمع یعنی آسمان کے نیچے بر مزارش رشبوب شمشیر و کتاب مرقدش اندر جہان بے صباب اہل حق را داد پیغام حیات تا مسلمہ کا مسلمان کردہ کیا مسرا ہے تا مسلمہ کرد باخود کرد واہ واہ واہ واہ میں کہتا ہوں جی پوری کتاب لکھ جاتا نا تو یہ بات نہیں تھی جو اس میں کر دی کا مسلمان کرد باخا کے کرد گردش دوراں بساتش در نور اٹ کے حق دیش کی بسات مرد حق از غیر حق اندیشہ کرد یہاں اندیشہ خوف کے معنی میں ہے مومن اور غیر مسلموں سے خوف ان کے دلوں کے اندر سکھوں سے شیر مولا روبہ پیشہ کرد ان دنش تاب و تبے سیماب رفت خود بدانی خا ہاں کے مر پنجاب رفت خالصا شمشیروں کھراؤ کشور مسلمان بات اس نے یہ کرنی بڑے خوبصورت انداز سے لایا ہے جی اس بات کو آج ہم جاوید نامے کی سفا ایک سو تراسی تک آ گئے ہیں اس کے بعد کسی جنت میں بڑے بڑے بلند مقامات کے بزرگ اقبال سامنے لائے گا سید علی حمدانی بلا طاہر غنی کشمیری یہ دونوں کشمیر کے ہیں اقبال کو خاص طور پہ اگرچہ کشمیر سے ایک رشتہ تھا لیکن کشمیریوں یا کشمیر کے اوپر جو اس زمانے کے اندر سختیاں ہو رہی تھیں اور ان کی مضبومیت جو تھی یہ اس سے بہت زیادہ متاثر زمانے میں اور اسی لیے انہوں نے اس خطے کو اپنے ہاں مختلف مقامات پر آپ دیکھیے کشمیر کے متعلق بہت کچھ لکھا انہوں نے اور یہ کشمیر والوں کے چنے ہی اسی لیے تھے کہ ان کو بتائیں کہ تمہارے ہاں تو اس قسم کے لوگ تمہارے ہاں وہ گزرے ہوئے ہیں اور اب تمہاری کیفیت کیا ہے تو شاہ ہمدان کو ہم دیکھیں گے اور اللہ طاہر گنی کشمیری کو دیکھیں گے ہم اس کے بعد ہم آگے آئیں گے تو پھر یہ نادر آئے گا اور اچھا برتری ہری بھی آتا ہے اب آئے گا ٹیپو آئے گا یہ سب آئیں گے جی آپ اس جنگ میں آخری یہ مقام ہے بڑا لمبا باد ہے اس کا تو پھر تو آگے یہ ندائے جمالی اس کی آ جاتی ہے آج ہم یہاں اس کو ختم کر دیتے ہیں